بسم الرحیم الرح. السلام علیکم آج ہمارا سافٹ ویئر انجینئرنگ اتالیسواں آخری لیکچر ہے اس آخری لیکچر کا مطلب بزنے. کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہم نے مکمل طور پر پڑھ لی ہے ایک قطر اس کا یہ مطلب نہیں ہے بہرحال اس سمیسٹر میں اس سیکونس میں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا جو کورس تھا وہ ہم نے ختم کر لیا ہے اور یہ ہمارا آخری لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں میں آج کے جو ہم نے اس سے پہلے چوالیس لیکچروں میں جو باتیں کی ہیں ان کو میں ذرا ایک اوورویو اس کا دینا دینے کی کوشش کروں گا اور ساری چیز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا سافٹ ویئر انجینئرنگ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کس چیز کا نام ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ ایسے طریقے سے سافٹ ویئر بنانے کا نام ہے جس کو جس میں آپ ٹائم پہ ود uh, بجٹ آپ سافٹ ویئر بنا سکیں تو اس میں وہ ساری ٹیکنیکس سارے ٹولز، سارے پروسیسز سارے میتھڈس وہ ہر چیز شامل ہوگی جو آپ کو اس چیز میں مدد دیتی ہے کہ آپ سافٹ ویئر ود ان بجٹ آپ بنا سکیں ایوری تھنگ ایز سارٹ آف بائی دس ٹرم سافٹ ویئر انجینئرنگ اس میں آپ کے کیس ٹولز بھی شامل ہے اس میں آپ کی پروگرامنگ لینگویجز بھی شامل ہیں اس کے میں آپ کے پاس ڈیزائن ٹولس بھی ہوں گے اس میں آپ کے پاس انالیس ٹول بھی ہوں گے اس میں آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس اینڈ ٹولس بھی ہوں گی اس میں آپ کے پاس ریپوزٹری کو مینٹین کرنے کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس اینڈ ٹولس بھی ہوں گی اس میں اوور پروجیکٹ کے لائف سائیکل کو کرنے کے کار بھی ہوگا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے احاطے میں آتی ہیں تو everything that helps you in producing good quality software within reasonable cost and budget and time is part of software engineering so software engineering سو سافٹ میں جو دو تین چیزیں امپورٹینٹ ہیں کہ software اس کی construction ہوتی ہے اور سافٹ کو جو کنسٹرکشن کی جو ٹیکنیکس جو ہیں ان کو کسی طریقے سے آپ کو مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو سافٹ ویئر بیسیکلی اس کی ساری ایکٹیوٹیز جو کچھ اس چیز کو احاطہ کرے دس از آل سافٹ ویئر انجینئرنگ سافٹ ویئر انجینئرنگ کنسٹرکشن کے حوالے سے جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں اس کورس میں ہم نے مینجمنٹ کی ٹیکنیک کے بارے میں گفتگو بہت کم کی ہے ایکچولی مینجمنٹ کی ٹیکنیک کے بارے میں گفتگو میں نے ایوائڈ کی ہے کہیں پر شاید اس کا تذکرہ مجھے کرنا پڑا ہو کچھ کیسز میں لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کورس کو صرف کنسٹرکشن تک محدود رکھا جائے سافٹ ویئر کنسٹرکشن کیا چیز ہے سافٹ ویئر کنسٹرکشن میں اس سافٹ ویئر کو بلڈ کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں کس طریقے سے سافٹ ویئر کو کنسٹرکٹ کرنا ہے بلڈ کیسے کرنا ہے ان طریقہ کار میں جو ہمارے پاس جو مختلف سٹیجز اور لائف سائیکلز سے جس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے وہ اس میں ریکوائرمنٹ ٹریننگ شامل ہے اس میں ٹیسٹنگ شامل ہے اور اس میں ڈی بگنگ شامل ہے وہ ساری چیزیں جو آپ کو کنکریٹلی آپ کو کرنی پڑتی ہیں سافٹ ویئر کو پروڈیوس کرنے میں سافٹ ویئر کو بنانے میں تو ان ساری چیزوں کو ہم نے اس کورس میں ہم نے کور کیا تھا یہ چیز ذرا آپ یاد رکھیے کہ یہ کنسٹرکشن اور مینجمنٹ جو ہے یہ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے جب تک ان چیزوں کو جس کو آپ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں ان میتھڈ کو جب آپ اپلائی کریں گے جب تک آپ ان کو پراپرلی مینج نہ کریں جب تک اس مینجمنٹ میں کیا کچھ شامل ہے کہ کس آرڈر میں یہ چیزیں کرنی ہیں ان میں کون سے ریسورسز آپ نے یوز کرنے ہیں ان پہ ٹائم کتنا لگنا ہے کتنے ریسورسز لگنے ہیں کس طریقہ کار سے اس کا لائف سائیکل کیا ہوگا یہ ساری چیزیں جب تک آپ مینیج نہ کریں بیکاز ایوری تھنگ از کنیکٹ ود ایوری ادر تھنگ تو آپس میں کیونکہ اتنی زیادہ انٹر ہیں تو یہ ایک کیٹک صورت اختیار کر جائے گی اور پھر آپ جو اپنا سافٹ ویئر جو ہے وہ ٹائم پہ یا اچھی کوالٹی کے ساتھ آپ ڈلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو یہ مینجمنٹ کی ٹیکنیکس جو ہیں یہ بہت امپارٹینٹ ہیں اس سے ہم یقیناً آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ سافٹ ویئر کنسٹرکشن کی جو ہم نے ٹیکنیکس پڑھی ہیں صرف یہی کافی ہیں سافٹ ویئر کو بلڈ کرنے میں سافٹ ویئر کی مینجمنٹ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کنسٹرکشن کی ٹیکنیکس کامیاب نہیں ہوں گی لیکن سافٹ ویئر کے بارے میں جو اصول جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ جو امپورٹینٹ چیز ہے لیٹسٹ فسٹ لک ایٹ دیس آف دنسٹرکشن یہ سافٹ کن فیز سے گزر کے کنسٹرکشن کے مرحل طے کرتی ہے اور کمپلیٹ ہوتی ہے ان فیز میں جس طریقے سے میں نے پہلے ذکر کیا سب سے پہلے جو فیز ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کی فیز ہے جہاں پر آپ سسٹم کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان ریکوائرمنٹس کو انالائز کیا جاتا ہے انالیسز اینڈ ڈیزائن کی فیز ہے انالیسز کرنے کے بعد ان ریکوائرمنٹس کو آپ نے جو سسٹم جو ہے اس کو ڈیزائن کیا اس کے کمپونیٹس کیا اس کا آرکیٹیکچر بنا اور اس کے بعد ان کمپونیٹس کو کوڈ کیا جاتا ہے دیٹ از یور کوڈنگ اینڈ پروگرامنگ فیز اور پھر ان چیزوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کو ویریفائی کیا جاتا ہے ویلیڈیشن کی جاتی ہے ویریفکیشن ویلیڈیشن میں آپ کی ٹیسٹنگ بھی شامل ہے آپ کی انسپیکشن بھی شامل ہے اور اسی طریقے سے جو جو بھی ٹیکنیکس آپ یوز کریں کوڈ کی ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن کو پروو کرنے کے لیے یا یہ طے کرنے کے لیے کہ یہ کوڈ واقعی یہ جو سافٹ ویئر جو ہے یہ اپنی اسپیسیفکیشن اور ایکسپیکٹیشن کو میٹ کر رہا ہے وہ ساری ٹیکنیکس ان میں شامل ہوں گی. اس کے ساتھ جو مینٹننس کا مرحلہ آتا ہے جب آپ نے کوڈ کو ٹیسٹ کر لیا اس کے بعد یوزر کے پاس چلا گیا یوزر نے اس کو ایکسپٹ کر لیا وہاں پر ٹیسٹنگ ہوئی اس کے بعد یہ پروڈکشن میں چلا گیا اب پروڈکشن میں جانے کے بعد مینٹننس کی فیز شروع ہو جاتی ہے اور مینٹننس کی فیز میں کیا چیزیں شامل ہیں کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ سامنے آیا اس چیز کو ٹھیک کرنا پروگرام کو سافٹ ویئر کو انہینس کرنا اس میں نئی ریکوائرمنٹس لے کے آنا نئے پلیٹ فارمز پہ اس کو پورٹ کرنا یہ ساری چیزیں اس کی مینٹننس میں شامل ہو جاتی ہیں اور مینٹنینس کا مرحلہ یہ ایک لمبا مرحلہ ہے اس مینٹنس کے مرحلے کے حوالے سے جو ہم نے کافی ڈیٹیلڈ گفتگو کی ڈی بگنگ کے حوالے سے بھی ڈی بگنگ دونوں جگہ پہ آ جاتی ہے جہاں پر آپ نے ٹیسٹنگ کر رہے ہوں کوڈ کی اس وقت جو پرابلم آئیڈینٹیفائی ہوں ان کو بھی آپ کو ڈی کرنا پڑتا ہے لیکن خاص طور پہ مینٹننس کے وقت آپ کو پرابلم کو ڈی بک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے فی فرام ریکوائرمنٹ ٹو مینٹیننس یہ چار پانچ مختلف فیز سے مختلف اسٹیجز سے سافٹ ویئر گزرتا ہے جب ہم سافٹ ویئر کی کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مینٹننس کے حوالے سے ہم سافٹ ویئر کی کوالٹی کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں ریمبر کہ اچھا سافٹ ویئر جو بنتا ہے جو ویل انجینئر سافٹ ویئر ہے وہ ویل انجینئر سافٹ ویئر کیا ہے کہ اس کا یوزر انٹرفیس اچھا ہو وہ اپنا کام پورا کرتا ہو اور سب سے بڑھ کے یہ مینٹنیبل سافٹ ویئر ہو مینٹنس کی امپورٹینس کیوں ہے جب ہم سافٹ ویئر لائف سائیکل کے مختلف مراحل کو دیکھ رہے تھے تو جب ہم نے اس چیز کو اسٹڈی کیا تھا تو ایک چیز جو میں آپ کے ذہن نشین کروانا چاہ رہا ہوں اور میں تھرو آؤٹ پچھلے چالیس لیکچرز میں اس چیز کی طرف میں اشارہ کرتا رہا اور بار بار تذکرہ کرتا رہا وہ یہ ہے کہ ٹو تھرڈ آف دی سسٹم کاسٹ جو جب سافٹ ویئر جو بنتا ہے اس کے پورے لائف سائیکل میں جو اس پہ ٹو تھرڈ اماؤنٹ جو خرچ ہوتی ہے سافٹ so, ویئر کی لائف سائیکل کی کاسٹ میں ایک بڑا حصہ ہوتا ہے پہلا سارے اسٹیجز ریکوائرمنٹ سے لے کے اس کی ڈلیوری تک وہ سارے اسٹیجز از اونلی ون تھرڈ آف دی ٹوٹل کاسٹ تو مینٹنس جو ہے ایک لمبے عرصے پہ محیط ہوتی ہے جب آپ سافٹ ویئر یوز میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد سال سال تک وہ سافٹ ویئر استعمال ہوتا رہتا ہے اور اس میں چینجز بھی آتی رہتی ہیں اس میں اس کو ٹھیک بھی کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کیونکہ یہ اس کا سپین جو ہے ایک لمبے ڈیوریشن پہ پھیلا ہوا ہے لمبے عرصے پہ یہ چیز پھیلی ہوئی ہے اس وجہ سے اس کی کاسٹ بے انتہا آتی ہے اور اگر ہم اس کاسٹ کو کسی طریقے سے کنٹرول کر لیں تو ہم اوور سسٹم کی کاسٹ کو حد تک کنٹرول کر لیں گے سو so, مینٹنس کا جو ہے امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ کیونکہ اس کی ہوتی ہے اور ہم اس کیسٹ کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں یہ کاسٹ کس طریقے سے ریڈیوس ہوگی یہ کاسٹ اس وقت ریڈیوس ہوگی کہ اگر ہم نے پہلے جتنے مراحل ہیں ان میں مینٹنس کا ہم نے خیال رکھا ہے ہم ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کرتے وقت ہم ڈیزائن کرتے وقت ہم کوڈنگ کرتے وقت ان تمام اسٹیجز سے جو پہلے گزر چکے ہیں اس وقت ہم اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس سسٹم نے آگے جا کے مینٹین ہونا ہے اور اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے تو وہ ہماری آگے چل کے مینٹننس کی ایفرٹ اینڈ کاسٹ کم ہوگی اور اوور آل ہماری سسٹم پہ جو کاسٹ لگے گی وہ کم ہوگی سو so مینٹیننس بہت امپارٹینٹ ایک پیرامیٹر ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی باقی تمام ایکٹیویٹیز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پر ایک کہ ان سرٹن کیسز مینٹننس may not be the top most priority تو اس کیس میں اٹ از اوکے اف یو وانٹیڈ ٹو ہیو کہ یہ سسٹم اس کے مینٹیننس مجھے اتنی زیادہ غرض نہیں ہے یہ سسٹم کی پرفارمنس از دی ٹاپ پرایورٹی فور می اگر ایسا کوئی سوال ہے ایسا کوئی پرابلم آپ سالو کر رہے ہیں میں بھی اس میں مینٹیننس کو بیک بنر پر رکھا جا سکتا ہے اس میں مینٹیننس از ناٹ دی ٹاپ پرایورٹی دوسرے فیکٹرز آپ لے کے آ سکتے ہیں بٹ ان موسٹ سسٹمس ان موسٹ کیسز مینٹنس ول بی دی ٹاپ پرائرٹی اور آپ کی ساری ایکٹیویٹیز مینٹینس ڈریون ہونی چاہیے اسی وقت آپ اچھا سافٹ ویئر آپ ڈیولپ کر سکیں گے وہ سافٹ ویئر جسے ہم کہیں گے یہ مینٹنیبل سافٹ ویئر ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہم نے سافٹ ویئر کنسٹرکشن کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ تھی ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کی ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کیا چیز ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف اینی سافٹ ویئر لائف جب بھی آپ سافٹ ویئر بناتے ہیں تو جو سب سے پہلا کام کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ سسٹم آپ کیوں بنا رہے ہیں اس میں کیا فیچرس کیا فنکشنلٹی ہوگی انڈر وٹ کنسٹینٹس دس سسٹم ول فنکشن یہ پہلا اسٹیپ ہے یہ پہلی اینٹ ہے جو بنیاد ہے جو ایک سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں رکھی جاتی ہے جہاں سے سافٹ ویئر بنے گا اگر آپ کی ریکوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی اگر وہ بنیاد ٹیڑی ہے تو آپ کی اوپر بلڈنگ پوری کی پوری خراب بنے گی اور وہ ٹھیک بلڈنگ نہیں ہوگی اس سلسلے میں میں فریڈ برک صاحب کا تذکرہ یہاں پر دوبارہ کرنا چاہوں گا جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آئی بی ایم تھری سکسٹی کے پروجیکٹ مینیجر تھے انہوں نے ریکوائرمنٹ کے بارے میں جو بات کی ہے آپ کو ہمیشہ وہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ریکوائرمنٹ جو ہے دس از دا سنگل موسٹ امپارٹینٹ ایکٹیویٹی ان دی دینفکل آف دی سافٹ ویئر یہاں پر جو بھی غلطی ہوگی وہ بعد میں جا کہ ٹھیک کرنا زیادہ costly ہوگی زیادہ مشکل ہوگی یہ سب سے مشکل کام ہے بیکاز اس میں بہت ساری چیزوں کا آپ کو احاطہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ سافٹ نے کیسے کام کرنا ہے یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی آل جو یہ سافٹ ویئر مختلف سسٹم سے اور مختلف لوگوں سے یہ آپ کو مہیا کرے گا کس کس طریقے سے انٹرفیسنگ ہوگی کون کون سی انٹرفیسز ہوں گے کون سے ایکسٹرنل انٹیٹیز ہوں گی جو اس سافٹ ویئر کے ساتھ ایکٹ کریں گے صرف آپ کو اس سافٹ ویئر کی فنکشنلٹی کی طرف توجہ دینے کی صرف ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ریکوائرمنٹ میں آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ڈاکومنٹ ہونا چاہیے اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو بلڈ اے سافٹ ویئر وتھ ول فلفل دوز ریکوائرمنٹس اور اگر یہاں پر آپ سے چوک ہو جائے گی تو اس کی آپ کو بہت بھاری قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی بیکوز جب یہ سسٹم یوزر تک پہنچے گا تو اس وقت یوزر آپ کو بتائے گا کہ یہ آپ نے غلطی کر دی میری ایکسپیکٹیشنز تو ایسے تھی ایسے نہیں تھی اینڈ دیٹ ٹائم پھر آپ کو وہ ساری کی ساری اسٹیجز جہاں سے آپ ریکوائرمنٹ کے بعد آپ گزرے یعنی کہ ڈیزائن کوڈنگ ٹیسٹنگ ان ساروں سے آپ کو دوبارہ گزرنا پڑے گا آپ کو سسٹم کے بہت ساری چیزوں کو آپ کو ریڈو کرنا پڑے گا دوبارہ اس کا ڈیزائن کرنا پڑے گا دوبارہ اس کی کوڈنگ کرنی پڑے گی دوبارہ اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا اینڈ آف کورس پھر اس وجہ سے آپ کو Cost میں بہت زیادہ آپ کا اضافہ ہو جائے گا so, سو ریکوائرمنٹامنٹل پڑتی ہے سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ انجینئرنگ میں جو اس میں جو آپ کو باتیں کرنی پڑیں گی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سسٹم میں requirements کس طرح کی ہیں کون کون سی ہیں so basically there are two types of requirements جن کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور وہ دو ٹائپس آف ریکوائرمنٹس کون سی ہیں ایک فنکشنل ریکوائرمنٹس اور دوسری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ فنکشنل ریکوائرمنٹس کون سی ہیں فنکشنل ریکوائرمنٹس یہ ہیں کہ جو سسٹم نے جو فنکشنلٹی پرووائڈ کرنی ہے دیٹ از فنکشنل ریکوائرمنٹ سسٹم نے کیا کیا کام کرنا ہے کون سی فنکشنالٹی یوزر کو دینی ہے یوزر اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے دیٹ از وٹ فنکشنل ریکوائرمنٹ از آل اباؤٹ اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہوں گی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کون سی ہیں جن کنسٹینٹس کے اندر اس سسٹم نے آپریٹ کرنا ہے ان میں کون کون سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں ان میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں فار ایگزامپل آپ کا رن ٹائم انوائرمنٹ کیا ہے آپ کا آپریٹنگ انوائرمنٹ کیا ہے آپ کی لینگویج ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ کس پلیٹ فارم پہ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی پرفارمنس کی آپ کی ریکوائرمنٹس آپ کی کیا ہیں آپ کی لوڈ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ کی یوزیبلٹی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں آل دوز تھنگس جن کا فنکشنالٹی سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ فنکشنالٹی ان کنسٹینٹس کے اندر رہ کے آپ کو پرووائڈ کرنی پڑتی ہے All دوز تھنگس آر نان فنکشنل ریکوائرمنٹس فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس یہ سسٹم کی ڈیزائن میں اور اس کی بلڈنگ میں یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں یہ اس طریقے سے کہ فنکشنل ریکوائرمنٹس تو آپ نے وہ دینی ہی ہیں وہ سارے فیچرز اور فنکشنالٹی تاکہ آپ اس سسٹم سے میننگ کام آپ لے سکیں اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ اس پورے انفراسٹرکچر اور پورے فریم ورک کو ڈیزائن کرنے کے لیے معاون ثابت ہوگا جس میں آپ یہ بتا سکیں کہ یہ چیز اچیو کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کی اوور آل سیٹ اپ کی ضرورت ہے تو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ آپ کے آرکیٹیکچر اور آپ کے انفارمیشن فریم ورک جس طریقے سے آپ انفارمیشن کو پروسیس کریں گے جہاں جہاں انفارمیشن رکھیں گے کس طریقے سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ان سارے ایلیمنٹس کو آپ نظر میں رکھیں گے اور پھر نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں گے کیا وہ ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ وہ پرفارمنس وہ لوڈ وہ یوزیبلٹی وہ ڈسٹریبیوشن کیا یہ ساری اس سے فلفل ہو رہی ہیں اگر ہو رہی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر آپ کو سسٹم کے ڈیزائن کو اس کے آرکیٹیکچر کو اس کے فریم ورک کو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گی جب تک آپ ان دونوں کو لے کے نہیں چلیں گے یو ول ہیو اے میجر پرابلم اور آپ کا سسٹم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرے گا یوزر کی ریکوائرمنٹ میں جو ایک سب سے امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنا ہوتا ہے ان ریکوائرمنٹس کو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک اس کے لیے جو آج کل جو سب سے امپورٹنٹ ٹول یا ٹیکنیک جو یوز کی جاتی ہے اس کو ہم یوز کیس ماڈل کا نام دیتے ہیں یوز کیس ماڈل کیا چیز ہے یوز کیس ماڈل یہ ہے کہ یہ آپ لکھیں یا اس طریقے سے اس چیز کو ڈاکومنٹ کریں کہ یوزر جو ہے وہ اس سسٹم کو کس طریقے سے استعمال کرے گا یوزر کیا ایکشن لے گا اور اس کے نتیجے میں سافٹ ویئر کیا ریئیکشن دے گا اور کس طریقے سے ان کا انٹریکشن آپس پڑے گا اور کس طریقے سے جو کام جو یوزر لینا چاہ رہا ہے وہ پورا کام مکمل ہوگا وہ فنکشنلٹی آپ اچیو کریں گے تو یوزر جو ہے یہ یوز کیس میں یوزر کی ریکوائرمنٹس کو آپ ڈاکومینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سسٹم جو ہے اپنے ڈیزائن کے اور اینالیس کے مراحل سے آگے بڑھتا ہے یہ یوز کیس ماڈلنگ کیوں افیکٹو ٹول ہے یہ بیسیکلی کیونکہ یوزر کے پرسپیکٹو سے آپ سسٹم کو دیکھ رہے ہیں ریکوائرمنٹ انجینئرنگ میں یہ چیز امپورٹنٹ ہے آپ کا جو فوکس جو ہے یہ یوزر کا پرسپیکٹو ہوتا ہے فوکس اس چیز پہ نہیں ہے کہ یہ کام آپ کیسے اچیو کریں گے یو آر بیسکلی لوکنگ ایٹ وٹ And not ڈن سو یوز کیس جو ہے یہ اچھا یوز کیس وہی یوز کیس ہوگا جس میں آپ کا فوکس یہ ہے کہ یوزر اس سسٹم کو کیسے استعمال میں لائے گا یوزر اس سسٹم سے کیا کرے گا وٹ یوزر یہ نہیں کہ یوزر جب یہ سسٹم کو کوئی کمانڈ دے گا تو یہ سسٹم اس کمانڈ کو کیسے اندر امپلیمنٹ کرے گا اندر کن کن ڈفرینٹ آبجیکٹ سے بات کرے گا مقصد نہیں ہوتا تو ہے ٹول ہے یوزر کے پرسپیکٹو کو کیچ کرنے کا اس میں ایک اور جو چیز یہاں پر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ میں جو امپورٹینٹ ہے وہ ہے اسٹیک ہولڈرس یوزر جو ہے یہ کون ہے جو سسٹم کو یوز کر رہے ہیں انہوں نے سسٹم کو مختلف طریقے کرنا ہے تو کر رہے ہیں تو اسٹیک لیکن اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کا سسٹم میں کسی طریقے سے انٹرسٹ ہو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ والے آپ کے مینیجرس آپ کے جو اس پورے سسٹم کو اپروو کر رہے ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم بنانا چاہیے سب کی اس میں سے ہونی چاہیے اونلی دین یو ول بی ایبلٹیشن آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا میں یہاں پر تذکرہ اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض ون ڈپارٹمنٹ جس کی ریکوائرمنٹس کے بارے میں اس طریقے سے کیپچر انہیں نہیں کیا جاتا اور بعد میں یہ پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں because دے بیسکلی امپوز سم آف دی موسٹ کریٹیکل نان فنکشنل ریکوائرمنٹس آٹو دا سسٹم اور جب ان نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر یہ سسٹم اس انوائرمنٹ میں کامیاب نہیں ہوتا وہاں پر نہیں چل سکا چل سکتا اور پھر یہ ایز اے فیلئر آپ کے سامنے آئے گا اور کافی اس پہ پیسہ اور ٹائم ضائع کرنے کے بعد پتہ لگے گا کہ اس کا اتنا یوزفل چیز یہ نہیں بنی یہ اتنا اس کا امپیکٹ نہیں ہوا تو یوز کیسز ونس اگین آر امپورٹینٹ ٹو کیپچر دی یوزر ریکوائرمنٹ کیپچر دیسپیکٹو اور یہ ایک اچھا ٹول ہے آج کل اٹ از دا ڈیفیکٹ اسٹینڈرس از آور ریکوائرمنٹ کسی بھی سسٹم کی سکسیس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس سسٹم کی ساری ڈائمینشنس کو آپ کیپچر کریں اور ان کو آپ سمجھیں کیونکہ یہ ایک سافٹ ویئر انجینئر جو ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ایک خاص یہ پرابلم ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر کبھی سافٹ ویئر کا پرابلم سالو نہیں کر رہا ہوتا سافٹ ویئر انجینئر کسی اور ڈومین کا پرابلم سالو کر رہا ہوتا ہے میں اس سلسلے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کافی ڈیٹیل میں کہ سافٹ ویئر انجینئر اور الیکٹریکل انجینئر میں بیسکلی جو فرق ہوگا کہ الیکٹریکل انجینئر کوئی الیکٹریکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم سالو کر رہا ہوگا سافٹ ویئر انجینئر ہو سکتا ہے کوئی اکاؤنٹنگ کا پرابلم سالو کر رہا ہو ہو سکتا ہے کوئی ایئرپورٹ کا کوئی ان کا سمولیشن کر رہا ہو اور اسی طریقے سے جو پرابلم ڈومین جس میں وہ کام کر رہا ہوگا وہ اکثر سافٹ ویئر کی ڈومین نہیں ہوگی وہ کسی اور بزنس کی ڈومین ہوگی اس لیے اس بزنس ڈومین کے لیے سولوشن پرووائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بزنس ڈومین کو اچھے طریقے سے سمجھیں اس کو سمجھنے کے لیے یوز کیس ماڈلنگ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے سسٹم ماڈلس بھی آپ کو بنانے پڑتے ہیں لاجیکل ماڈلس آپ کے سسٹم کو کریئٹ کرنے پڑتے ہیں یہ لاجیکل ماڈلس کون کون سے لاجیکل ماڈلس ہوتے ہیں کانٹیکس ڈایاگرام کی ہم نے بات کی تھی اس میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے اس کی سسٹم نے یہ فنکشنل پرووائڈ کرنی ہے یہ اس کا اوورال so, آپ کو سسٹم کا کانٹیکسٹ اس چیز سے مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹا فلو ڈائگریمس کی ہم نے بات کی تھی اس انالیس کرتے وقت ہم آپ کے لیے ڈیٹا فلو ڈائگریمس جو ہیں، یہ ایک امپورٹینٹ ٹول پروائڈ کرتی ہیں آپ یہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اگر آپ ڈیٹا فلو ڈائیگرامس یوز کر رہے ہوں کہ ڈیٹا کی فلو کس طریقے سے ہے سسٹم میں ڈیٹا کدھر سے آ رہا ہے کون سی ٹرانسفارمیشن سے گزر رہا ہے اور ان ٹرانسفارمیشنس کے بعد وہ کدھر موو ہو رہا ہے ڈیٹا فلو ڈائیگرامس بیس سال تقریباً ہو گئے اس کے استعمال میں آج تک یہ ایک نہایت افیکٹو ٹول سمجھا جاتا ہے آپ کے لیے ضروری ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں تاکہ آپ اس کو افیکٹولی آپ یوز کر سکیں یہ جو آپ کے ڈفرینٹ لاجیکل پروسیس ماڈلس جو ہیں ان ماڈلس میں ڈیٹا فلو ڈائگرامس اور کانٹیکس ڈائگرام کے علاوہ بزنس پروسس ماڈلس بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے یہ جو بزنس کا جو فلو جو ہے یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے مختلف کمپوننٹس بزنس میں کون سے ہیں بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں آپ استعمال کیجیے جس سے آپ کو اس بزنس کی ڈیٹیلس کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے کوئی اس کا سائڈ کوئی اسپیکٹ اس کی مس نہیں ہونی چاہیے آپ کو بزنس پورے طریقے سے سمجھ آئے گا اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو رائٹ سافٹ ویئر جو اس بزنس کو آٹومیٹ کرنے میں کامیاب ہوگا ادروائز آپ اس کی کچھ چیزوں کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اس سلسلے میں ایک اور جو امپورٹینٹ ٹول جو ہے وہ پروٹو ہے پروٹو کیا چیز ہے کہ اگر بعض کہ یوزر کے پاس بھی وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی اسے بھی ان چیزوں کے بارے میں اچھے طریقے سے ذہن میں پکچر کلیئر نہیں ہوتی تو آپ یہ ہے ان ریکوائرمنٹس کو ایکسپلور کرنے کے لیے وٹ یو ڈو ایز یو بلڈ اے کوک اینڈ ڈرٹی کائنڈ آف ماک اپ آف دیٹ سسٹم جو یوزر چاہ رہا ہو اور پھر اس سے یوزر پہ یوزر کی فیڈ بیک اس سسٹم پہ لے لیتے ہیں یہ جو آپ کے جو پروڈکٹائپنگ کے جو ماڈلس جو ہیں یہ اس میں ہم نے دو مختلف ماڈلس کا ذکر کیا تھا ایک ہاریزونٹل پروڈو ٹائپنگ اور ایک ورٹیکل پروڈو ٹائپنگ جب ریکوائرمنٹ کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس ہاریزونٹل پروڈو کی بات کر رہے ہیں اس ہاریجونٹل پروڈو میں آپ نے سسٹم کو بریتھ میں کور کرنا ہے اس کا موقف آپ نے بنانے کی کوشش کرنی ہے ان ایریز کو ایریاز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرنی ہے جن کے بارے میں ڈیٹیل کافی نہیں ہے یہ یوزر کی ویژن اس کے بارے میں کافی کلیئر نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ جلدی سے یوزر کو کوئی چیز بنا کے دکھائی جائے اور یوزر سے اس کی فیڈ بیک لے لی جائے بیسک آئیڈیا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بار یہ فیڈ بیک آ گئی ریکوائرمنٹس اس کے بعد دوبارہ لکھی جائیں گی اور پھر اس چیز کو تھرو کر دیا جائے گا اس کے اوپر عام طور پہ بلڈ نہیں کیا جاتا اس کے اوپر بلڈ کرنا پاس کا پرابلم کریٹ کرتا ہے کیونکہ اٹ از بیسکلی موک اپ آپ نے اس میں وہ ساری ڈیٹیل اس کا ڈیزائن پراپر نہیں ہوا ہوتا تو وہ اس پہ بلڈ کر سکتے اٹ از جسٹ لائک کہ اس بلڈنگ جو آپ نے بنانی ہے اس کا ماڈل ہو اور وہ گتے کا یا کچھ چیز کا آپ نے جلدی سے بنا کے دکھا دیا یوزر کو کہ اس کی جب یہ بلڈنگ بنے گی تو اس طرح کی لگے گی آپ نے اس میں کوئی چینجز وغیرہ تو نہیں کرنی لیکن آپ اس گتے کو زیادہ بڑا آپ نہیں کر سکتے کہ بھائی اب یہ بن گئی اور اس کو آپ استعمال کرنا شروع کر پروٹوٹائپنگ کا بھی بالکل یہی اصول ہے جہاں تک ورٹیکل پروٹوٹائپنگ کا تعلق ہے ورٹیکل پروٹوٹائپنگ آپ کے سسٹم کے ڈیزائن اور آرکیٹیکچر کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ بعض کا آپ نئی ٹیکنالوجی نئی ٹیکنیکس آپ کچھ یوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان نئی ٹیکنالوجیز اور ٹیکنیکس اور مختلف پیرامیٹرز مسل پرفارمنس اور لوڈ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس آرکیٹیکچر اس فریم ورک کے حوالے سے جو آپ بنا رہے ہیں تو آپ ایک ایپلیکیشن کا ایک سلیور ایک چھوٹا سا پیس ایک جس طرح ڈبل روٹی کا بریڈ کا پیس آپ نے کاٹ لیا تو ایک سلائس بن گیا اس طریقے سے ایپلیکیشن کا ایک سلائس لے کے اس پہ اوپر پوری فنکشنالٹی اوپر سے لے کے نیچے تک پورے فریم ورک میں پورے آرکیٹیکچر سے گزرتے ہوئے اس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی پرابلم تو نہیں ہے سو so, پروٹوٹائپنگ جو ہے یہ ان دونوں کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے دونوں کاموں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے بیسیکلی یعنی کہ ابھی تک جو ہم نے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے جس میں یوز کیسز بھی شامل ہیں لاجیکل ماڈل بھی شامل ہیں وہ ساری چیزیں شامل ہیں یہ پروڈکٹنگ بھی شامل ہے اصول ضرورت کیا چیز ہے ضرورت یہ ہے کہ آپ نے وہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو کیپچر کرنا ہے اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے تو اس ایمبیگوٹی کو اسی اسٹیج پہ اگر آپ ریزولو کر لیں تو آپ کی بعد میں جا کے بہت بچت ہو جائے گی اگر اس اسٹیج پہ آپ کسی امبیگوئٹی کو ایسا سچ چھوڑ جائیں گے تو بعد میں جا کے آپ کو تکلیف ہوگی کیونکہ آپ کو وہ ساری چیزیں دوبارہ کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کا اس میں ڈیزائن بھی شامل ہوگا آپ کی اس کی کوڈنگ بھی ہوگی ٹیسٹنگ بھی ہوگی سب کچھ وہ دوبارہ کرنا پڑے گا سو یو ول بی ریڈوئنگ دی ہول تھنگ اور اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے بعد جو انالیس کرتے ہوئے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے سافٹ ویئر ڈیزائن کا سافٹ ویئر ڈیزائن کا مرحلہ کیا ہے کہ اس میں آپ سافٹ ویئر کے مختلف کمپونیٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کمپونیٹس کے آپس میں کیا تعلق ہیں یہ کمپونیٹس جو ہیں بذات خود یہ کیا فنکشنالٹی پرووائڈ کریں گے یہ کس اسپیکٹ کو کور کریں گے کس طریقے سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے کس جگہ پہ آپ ان کو رکھیں گے ان کی انٹرنل ڈیٹیلز کیا ہوں گی یہ ساری کی ساری آپ کی سافٹ ویئر ڈیزائن کے بیچ میں شامل ہیں چیزیں سافٹ ویئر ڈیزائن میں جو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کپلنگ اینڈ کوہیجن کے کانسیپٹس ہیں کپلنگ اینڈ کوہیجن کیا چیز ہے آپ نے بیسیکلی جو مختلف کمپوننٹس جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ڈیزائن کرتے وقت ان کے آپس میں لنکیجز کو آپ نے کم سے کم رکھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کی آپس میں انٹر ڈیپینڈنسیز کم سے کم ہوں جب وہ انٹر ڈیپینڈنسیز کم سے کم ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کپلنگ کم ہے یہ جو کپلنگ جو ہے انٹر لنکج جو ہیں یہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں مینٹننس کے حوالے سے مینٹنینس کے حوالے سے یہ کس طریقے سے ہے کہ جب آپ کسی کمپوننٹ کو آپ چھیڑیں گے اس کو مینٹیننس میں آپ نے اس کو بگ کوئی آ گیا یا آپ نے اس کو فنکشنلٹی ایڈ کرنی یا اس نے کوئی چینج اس میں کسی وجہ سے بھی لے کے آنی ہے تو اگر اس کی لنکیجز دوسروں سے زیادہ ہوں گی اس کی ڈیپینڈنسیز کسی اور کمپوننٹس پہ زیادہ ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آئسولیشن میں ان چیزوں کو چینج کرنا مشکل ہو جائے گا اگر اس پہ دوسرے ڈپینڈ کر رہے ہیں جب آپ اس پہ چینج لے کے آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ دوسروں پہ بھی پڑے تو جتنی آپ کے سسٹم میں کپلنگ کم ہوگی کامپوننٹس کے درمیان میں اتنی چینج کرنا آسان ہوگا اتنا ان کو کسی اور طریقے سے کرنا آسان ہوگا اتنا شاید اگر آپ نے ریموو کرنا ہے یا اس کی جگہ کوئی اور چیز لے کے آنی ہے وہ چیز سب آسان ہوگی اس سے آپ کی مینٹنس آسان ہو جائے گی اس سے آپ کے لنکیجز جو ہیں کم ہوں گے تو جب آپ مینٹنس کرتے وقت آپ کے ریپلس کم سے کم آئیں گے یہ نہیں ہوگا کہ ایک جگہ آپ نے چیز کو چھیڑا تو دوسری جگہ وہ چیز بریک ہوگی کیونکہ اس کی اس پہ ڈیپینڈنسی تھی تو یہ کپلنگ ایک امپورٹینٹ کانسیپٹ ہے امپورٹنٹ چیز ہے جب بھی آپ ڈیزائن کریں اس چیز کو سامنے رکھیں کہ آپ نے سسٹم میں کپلنگ کو کم سے کم رکھنا ہے تاکہ سسٹم یہ مینٹینیبل ہو جائے کپلنگ کے ساتھ ساتھ ہم کی بات بھی کرتے ہیں cohesion کیا چیز ہے کوہیجن یہ ہے کہ آپ ایک ڈیٹا یا ایک ایپسٹریکشن جو ہے اس کے سارے ایسپیکٹس کو اکٹھا رکھیں اور اس کی جو ریلیٹڈ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ ہوں وہ ریلیٹڈ ڈیٹیلز کیا ہیں کہ اس ایک ڈیٹا کا سیٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو فنکشنلٹی ہے وہ اسی فنکشن اور اسی اس کے ساتھ ہو دونوں ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوں اور جو گروپنگ آف ڈیٹا جو ہے وہ اس میں آپس میں کافی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ڈیٹا کے کمپونیٹ نہ ہوں ایک ہی جگہ آپ نے چیزیں ایسے نے کٹھی کر دی ہوں جن کا آپس میں تعلق کوئی نہ ہو صرف ایک تعلق ایک ایسپیکٹ کو آپ ایک جگہ پہ رکھیں اس کو کور کریں اس سے ریلیٹڈ ساری فنکشنالٹی اس سے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا تاکہ جب آپ نے چینج کرنی ہے اگر کسی ایک ایسپیکٹ میں ایک ایبسٹریکشن میں آپ نے چینج کرنی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ساری جگہ کون سی ہے جہاں پر آپ کو چینج پڑے گی وہ ساری چیز وہ ساری بکٹ کون سی ہے وہ آبجیکٹ کون سا ہے اس جگہ پہ وہ ساری چیز پڑی ہے اگر آپ کو چینج کرنی ہے تو اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کی یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی ایک ایکشن میں ایک میں آپ نے ایک سے زیادہ چیزوں کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پر ڈیٹا پڑا ہے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں انٹر ریلیشنشپس کوئی نہیں ہے تو وہ آپ کی پروگرام کی کمپلیکسٹی آپ کے ڈیزائن کی کمپلیکسٹی بڑھاتی ہے اور آپ کی مینٹنس میں اضافہ کرے گی اور اس سے مشکل ہو جائے گی یہ کپلنگ اور کون جو ہیں یہ ایک طریقے سے آپس میں ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جس میں کپلنگ نہ ہو کپلنگ کے بغیر گزارا نہیں ہے تو بارال ہے اس کپلنگ کو آپ نے کم سے کم کرنا ہے کوہیژن کو آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو کوہیژن جب آپ زیادہ کریں گے آپ کے کمپوننٹ جو ہیں یہ ہائیلی کوہیسو ہوں گے آپ کی مینٹننس آسان ہوگی کپلنگ آپ جب کم کریں گے تو آپ کے لنکیجز کم ہوں گی اور آپ کی مینٹننس آسان ہوگی دونوں میں الٹیمیٹلی جو آپ کا گول ہے جو آبجیکٹو جو ہے وہ آپ کا مینٹننس ہے ریمبر کہ یہ ساری ایفرٹ جس کے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا شوڈ بی مینٹنینس ڈریون اور یہ ایک امپارٹینٹ اصول کہ جب بھی آپ سسٹم کو ڈیزائن کریں کپلنگ کو خاص طور پہ خیال رکھیں اور اگر آپ اس چیز کا خیال رکھیں گے تو بعد میں آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گے ڈیزائن کے حوالے سے جو مختلف ڈیزائن کی ٹیکنیکس ہیں جو ان میں دو فنڈامینٹل ڈیزائن ٹیکنیکس ہیں جو جن کو ہم فنکشن اور آبجیکٹ اور ڈیزائن کہتے ہیں فنکشن اور ڈیزائن میں آپ کا سسٹم جو ہے آپ کے جو کمپونیٹس جو ہیں دے ایو تھاٹ ٹو بی سیٹ آف فنکشن جو لوجک کے سیٹ آف آبجیکٹس جو ہیں یہ ایک دوسرے کو میسجز بھیجتے ہیں اور ان میسجز کے نتیجے میں آپ وہ فنکشنلٹی اچیو کرتے ہیں جو فنکشنٹیڈ ڈیزائن میں ایک فنکشن دوسرے فنکشن کو کال کرتا چلا جاتا ہے اور اس سے آپ وہ جو فنکشنلٹی جو آپ نے یوز کیس لکھا ہے یا اپنے ریکوائرمنٹ ڈاکیومنٹ میں جو بھی فنکشنالٹی لکھی ہے وہ اس طریقے سے اچیو ہوتی ہے تو فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن میں دی اپروچز آپ کے لاجک کے اراؤنڈ آپ کے سیکوینس آف آپریشنس کے اراؤنڈ بلڈ کی جاتی ہے آبجیکٹ اور ڈیزائن میں آپ کا جو پورا اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کے اراؤنڈ بلڈ کیا جاتا ہے فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن اینڈ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن آج سے دس پندرہ سال پہلے کافی پاپولر تھا اور فنکشن اورینٹڈ ڈیزائن کیا جاتا تھا آہستہ آہستہ آبجیکٹ اور ڈیزائن نے اس کی وجہ اس کی جگہ لے لی اور آج کل آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن ہی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن اور فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن میں اصل آبجیکٹ اور جو فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اور ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ کے سسٹم میں کپلنگ کم ہو جاتی ہے کوہیژن زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ کے آبجیکٹس اچھے ہیں well objects, تو وہ آپ کی کوہیجن میں اضافہ کرتے ہیں اور کپلنگ اس میں آٹومیٹیکلی سسٹم میں ریڈیوس ہو جاتی ہے تو آبجیکٹ اور انٹر ڈیزائن جو ٹیکنیک جو ہے وہ یہ بہتری لے کے آتی ہے سسٹم میں کپلنگ اینڈ کویجن کے پوائنٹ آف ویو سے کپلنگ اینڈ کوہیژ کو ریڈیوس کرنا آسان ہوتا ہے فنکشن اورینٹیڈ ڈیزائن میں کپلنگ اینڈ کویژن کام ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پلان کرنا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے اور زیادہ مشکل ہوتی ہے وہی کام اچیو کرنے کے لیے اس وجہ سے آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن جو ہے یہ زیادہ پاپولر ڈیزائن ہے اس سے زیادہ بہتر ریزلٹ اچیو ہوتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ہی ہم نے جو زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا ڈیزائن کے حوالے سے وہ آبجیکٹ اوریئنٹیڈ ڈیزائن پہ کیا Design, جس سے میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ بیسکلی اٹ از ڈیزائن وٹ یو ڈو از اس انالیس کے نتیجے میں جو آپ ریکوائرمنٹس پہ کرتے ہیں یا جو مختلف جو آپ کے ماڈل جو آپ نے بنائے ہیں ان ماڈلس کو ان کو دیکھتے ہوئے یو ٹرائی ٹو اینالٹ آف آبجیکٹس اور ان آبجیکٹس کو ان اینٹیز کو آپ سسٹم میں لے کے آتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کس طریقے سے انٹر ریلیشن شپس ہیں ان آبجیکٹس کی کیا پراپرٹیز ہیں وہ آبجیکٹ کیسے بیہیو کرتے ہیں کن کن دوسرے آبجیکٹس کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں کن کو وہ میسجز بھیجتے ہیں تو اس سلسلے میں جو ہم نے ایک آبجیکٹ کے سلسلے میں جو دو تین چار باتیں ہم نے کی تھیں پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک آبجیکٹ جو ہے ایک اچھا آبجیکٹ جو ہے وہ ایک کویسو یونٹ ہونا چاہیے اچھے طریقے سے کوہیسو ہونا چاہیے اگر اس میں کوہیجن ہوگی تو وہ اس کو مینٹین کرنا آسان ہوگا اس کی سارے اسپیکٹس کو سمجھنا آسان ہوگا اور کوہیجن کیسے آپ پیدا کر سکتے ہیں کہ ایک آبجیکٹ ایک پرابلم کی صرف ایک اسپیکٹ کو کور کرے ایک سے زیادہ پرابلم کے اسپیکٹ کو کور نہ کرے کسی بھی آبجیکٹ میں جو دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس آبجیکٹ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں اور اس آبجیکٹ نے کون سی فنکشنلٹی مہیا کرنی ہے تو اس کا بہیویئر کیا ہے اور اس کے پاس ڈیٹا کیا ہے آن ٹاپ آف دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو این آئیڈینٹ فار ایچ آبجیکٹ یہ جو آبجیکٹ میں جو اس کے علاوہ جو چار چیزیں جو ہم نے پیٹر کورٹ کی میتھڈولوجی میں ہم نے سٹڈی کی تھی وہ کون کون سی تھیں کہ کسی بھی آبجیکٹ کو چار چیزوں کا پتا ہونا چاہیے ہو آئی ایم وٹ آئی نو وٹ آئی ڈو اینڈ ہوم آئی نو بیسکلی میں کون ہوں میرے پاس ڈیٹا کیا ہے وٹ آئی نو میرے پاس ڈیٹا کیا ہے کون سی انفارمیشن ہے جس کو مینج کر رہا ہوں وٹ آئی ڈو میں کون سی فنکشنالٹی پرووائڈ کر رہا ہوں اینڈ ہو آئی نو کہ میں کس کس کے ساتھ میسجز اس سے لے رہا ہوں انفارمیشن لے رہا ہوں تو جب تک کسی آبجیکٹ کے پاس یہ چار چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ آبجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا ہر آبجیکٹ کے پاس کچھ نہ کچھ ڈیٹا ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ اس کی فنکشنلٹی ہونی چاہیے جب یہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایبسٹرکشن کمپلیٹ نہیں ہے جب ہم آبجیکٹس اور ان کی سسٹم میں بات کرتے ہیں کہ وی ہیو ا نمبر آف ڈفرنٹ ٹائپس آف آبجیکٹس نمبر آف ڈفرنٹ آبجیکٹس یہ سارے آبجیکٹس مختلف کو سسٹم کے کور کر رہے ہیں فنکشنلٹی پرووائڈ کرنے میں مدد دے رہے ہیں ایک دوسرے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر سو اس میں ہمیں آبجیکٹس کی ریلیشن شپس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے آبجیکٹ کی ریلیشن شپس کیا چیزیں ہم نے آبجیکٹ کی تین طرح کی ریلیشن شپس کے بارے میں بات کی تھی انہیریٹنس ریلیشن شپ ایگریگیشن ریلیشن شپ اینڈ ایسوسیشن ریلیشن شپ انہیریٹینس ریلیشن شپ کون ہے کہ ایک پیرنٹ چائلڈ کی ریلیشن ہے ایک آبجیکٹ جو ہے وہ اپنے پیرنٹ سے کیا پراپرٹیز اور کیا ڈیٹا اور کیا فنکشنلٹی کیسا بہیویئر انہیریٹ کر رہا ہے تو یہ ایک انہریٹنس کی ریلیشن ہے یہ ری یوز کے حوالے سے کافی مددگار ہوتی ہے کہ آپ نے ایک آبجیکٹ بنایا اب آپ اس آبجیکٹ میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو انہینس کرنا چاہ رہے ہیں فنکشنلٹی اور اس طریقے سے انہینس کرنا چاہ ہیں کہ پہلے سے ایگزسٹنگ جو ہے وہ بریک نہ ہو تو وٹ یو ڈو یو انہیر آبجیکٹ فروم دیئر اور اس میں نئی فنکشنل ڈال کے اور جو جس کو وہ فنکشنلٹی کی ضرورت ہو آپ اسے وہ فنکشنلٹی مہیا کر دیتے ہیں ایگریگیشن اور ایسوسیشن یہ کیا چیزیں ہیں ایگریگیشن یا اس کے ساتھ ساتھ کمپوزیشن بھی یہ یہ ہے کہ ایک آبجیکٹ جو ہے دوسرے سب آبجیکٹس کو کون کون سے آبجیکٹ کو کنٹین کر کے یہ ایک پورا سسٹم بنا رہا ہے کنٹینمنٹ کا کیا مطلب ہے جس طریقے سے ہم نے اگزامپل پہلے بھی شاید آپ کو یاد ہو ذکر کیا تھا کہ ایک پنکھا ہے تو اس پنکھے میں اس کی باڈی ہے, ہے اس کے پر ہے جب یہ ساری چیزیں مل جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پنکھا بن گیا تو یہ پنکھا جو ہے اس میں سب آبجیکٹس جو ہیں وہ باڈی موٹر اس کے پر وہ ساری چیزیں شامل ہیں ان چیزوں کے بغیر اس کی इस کی की کمپلیٹ نہیں ہوگی होगी از وٹ ایگریگیشن از اور और اور ایسوسن میں کیا فرق ہے کہ ایسوسن میں یہ یوزنگ کی ریلیشن شپ آ جاتی ہے ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ اس آبجیکٹ کو یوز کر رہا ہے بٹ دیز آر ٹو انڈیپینڈنٹ آبجیکٹس ایگریگیشن میں بھی using کی relationship ہے وہ ایک بڑا آبجیکٹ جو ہے وہ اپنے کمپونیٹس کو یوز کر رہا ہے بٹ دس ریلیشن شپ از ہول پارٹ ریلیشن شپ اٹ از ناٹ یوزنگ ان کہ یہ انڈیپینڈنٹ آبجیکٹس نہیں ہے دے آر ڈیپینڈنٹ آبجیکٹس جب تک اس کے پارٹس نہیں ہوں گے یہ بڑا آبجیکٹ نہیں بنے گا جو ایسوسن میں دے ایگزٹ انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر بٹ دے ٹیک سروسز فروم ایچ تو یہ ریلیشن شپ جو ہیں یہ امپورٹینٹ ہے جب آپ اپنا سسٹم کو ماڈل کریں تو اس میں یہ ساری ریلیشن شپ آپ دکھاتے ہیں اور بیسکلی ان ریلیشنشپ کو دکھانے سے جو چیز سامنے آتی ہے اس کو ہم آبجیکٹ ماڈل کہتے ہیں یہ آبجیکٹ ماڈل اس سسٹم کی ایک اسٹیٹک پکچر ہوتی ہے جس میں آپ کے سارے آبجیکٹس دکھائے جاتے ہیں آبجیکٹ کی کلاسز دکھائی جاتی ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کلاسز کون کون سے میتھڈز میں ہیں کون کون سی اس میں ایٹریبیوٹس ہیں اور ان آبجیکٹس کلاسز کے اور ان کے آبجیکٹس کے انسٹنس کے کلاسز کے ان کے آپس میں ریلیشن شپ کس کس طریقے سے ہے کس کس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کس کس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اس ریلیشن شپ کو ہم آبجیکٹ ماڈل کا نام دیتے ہیں بیسکلی پہلے جیسے میں ذکر کر چکا ہوں یہ ایک اسٹیٹک ہے آبجیکٹ ماڈل کی پکچر اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک اس میں لائف نہ بیچ میں ڈالی جائے یہ بالکل وہی بات ہے کہ ایک مووی اور ایک میں جو ڈفرنس ہے تو لائف کس طریقے سے ماڈلنگ کی جائے گی ڈائنامک ماڈلنگ کیا ہوتی ہے بیسیکلی یہ ہے کہ کسی ایک سنیرو کو ایکچولی یہ سسٹم کیسے بلڈ کرے گا یہ میسیجز جب جو یوزر جو ہے وہ ایک ایکشن لے گا جو آپ نے یوز کیس بنایا تو یوزر نے جب ایکشن لیا اس میں اب ایک آبجیکٹ کون سے دوسرے آبجیکٹ کو کس طریقے سے کون سا میسج بھیجے گا کون سی انفارمیشن بھیجے گا اور اس سے کیا ریزلٹ ہوگا اور کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا یہ ایک سیکونس ڈائگرام جو ہے یہ آبجیکٹ یہ جو اس کے ڈائنامک ماڈل جو ہیں یہ اس کی ایک ایگزیمپل ہے اس سے آپ کو سسٹم میں لائف نظر آتی ہے آپ کو پتا لگتا ہے کہ یہ لائف کنڈیشن میں یہ سسٹم کیسے کام کرے گا اور جب آپ یہ ماڈلنگ کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو موٹے موٹے سینریوز ہم نے اے ٹی رول کی یہاں پر بات کی تھی کہ آپ تمام سینریوز تمام یوز کیسز کے لیے سینریوز آپ بیلڈ نہیں کرتے بلکہ آپ خاص امپورٹنٹ سینریوز کے لیے یوز کیسز کے لیے سینریوز بیلڈ کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیچ میں آپ کے سسٹم میں کوئی گیپ تو نہیں رہ گیا کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ آپ نے کوئی آبجیکٹ مس کر دیا ہو یا آپ نے کوئی اس کا آبجیکٹ کا فنکشن مس کر دیا ہو جو اس نے فنکشنلٹی پرووائڈ کرنی ہے وہ نے بیچ میں نہیں لگی. یا اپنے مختلف آبجیکٹس کے درمیان میں لنکس آپ نے مس کر دی ہوں کہ کون سا آبجیکٹ کس آبجیکٹ کو میسج بھیج سکتا ہے کون سا میسج جائے گا یہ چیز صرف اس وقت سامنے آئے گی جب آپ ان سینریوز کو انالائز کریں گے جب آپ اس کی سیکوینس ڈائیگرامز یا ایکٹیویٹی ڈائیگرامز آپ بنائیں گے اس وقت یہ لائیو انفارمیشن سامنے آئے گی اور ڈائنامک ماڈل آپ کو اس انفارمیشن کو کیپچر کرنے میں ہیلپ کرے گا آبجیکٹورنٹ ڈیزائن میں یہ دونوں ماڈل آپ کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے آبجیکٹ ماڈل بھی اور اس کے ڈائنامک ماڈل بھی جب تک یہ دونوں ماڈل نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کا سسٹم کمپلیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ बारे में کو سسٹم کے بارے میں انفارمیشن کمپلیٹلی نہیں ملے گی اور پھر غلطی کرنے کے چانسز بڑھ जब ہیں جب آگے چل کے جب آپ کوڈنگ کے काम पहले پہ پہ پہنچیں گے اگر آپ نے یہ کام پہلے نہیں کیا ہوا اگر اس وقت آپ کوئی پرابلم تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ سسٹم کو ری ڈیزائن شاید کرنے کی ضرورت پڑے کچھ اس میں آبجیکٹ آپ کو ری ڈیزائن کرنے یا نئے آبجیکٹ لے کے آنے کی یا پرانے آبجیکٹس کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ کام جو کیا ہوگا وہ آپ کو ریڈو کرنا پڑے تو اس سٹیج پہ یہ جانے سے پہلے اٹ از کو اس کو اس کے دونوں ماڈلس کو بنا لیا جائے ان کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا جائے انالائز کر لیا جائے اور پھر کوڈنگ کے مرحلے تک پہنچا جائے یہ ڈیزائن کے حوالے سے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آرکیٹیکچرل ڈیزائن آرکیٹیکچرل ڈیزائن ایکچولی اس آبجیکٹ اور ڈیزائن سے آپ کو پہلے کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کے سسٹم میں موٹے موٹے موجولس کون سے ہیں ان میں آپس میں کیا تعلق ہے ہر موجول نے کیا فنکشنلٹی پرووائڈ کرنی ہے ان موجولس کو آپ کس جگہ پہ پلیس کریں گے آل دوز تھنگس آر آرکیٹیکچرل پارٹ آف آرکیٹیکچرل اور آرکیٹیکچر ڈیزائن اور فریم ورک ڈیزائن جو ہے جس طریقے سے میں نے پہلے کہا کہ آپ کی جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس یہ اس میں ایک امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اور کر سکتی ہیں تو اس وجہ سے یہ دونوں مراحل جو اس ساتھ ساتھ چلنے چاہیے بلکہ آرکیٹیکچر ڈیزائن ایکچولی آپ کے جو بزنس ڈومین کا جو ڈیزائن ہوتا ہے بزنس آبجیکٹ ماڈل کا جو ڈیزائن ہے اس سے پہلے یہ اکثر کیا جاتا ہے یہ ڈیزائن کے حوالے سے ہی ایک اور جس چیز کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھے ڈیزائن پیٹرنس ڈیزائن پیٹرنس کیا چیزیں ہیں ڈیزائن پیٹرن بیسکلی ہے کہ اوکرنگ جو بار بار وہ چیز جو آکر کر رہی ہو سسٹم میں یا ایک دنیا میں آپ ان پیٹرنز کو فائی کریں اور ان پیٹرنز کو آپ اپنے سسٹم میں ری یوز کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ خوبصورت بھی بنے کنسسٹنٹ بھی ہو اچھا بھی ہو کیونکہ ان پیٹرنز کی کچھ پراپرٹیز ہوں گی جو آپ کو سسٹم کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی یہ ڈیزائن پیٹرنس الیگزینڈر کرسٹوفر کی جو آرکیٹیکچر کی فلاسفی تھی یہ اس سے برو ہم نے کیا سافٹ والوں نے بھی اور ہم اپنے سافٹ ویئر میں بھی یہ ڈیزائن پیٹرنس کو آج کل استعمال کر رہے ہیں ڈیزائن پیٹرن ایک نہایت افیکٹو ٹول ہے یہ آج کل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور اگر آپ کسی بھی اچھے سسٹم میں آپ اس کو اسٹڈی کریں گے یو ول فائنڈ سم آف دا ڈیزائن پیٹرنٹیفائڈ بائی دوز گینگ آف فور جو چار لوگوں نے جو ڈیزائن پیٹرن کے بارے میں انیشیل کام کیا تھا ان میں سے بائیس اس میں دو تین پیٹرن آپ کو ہر سسٹم میں نظر آ رہے ہوں گے استعمال ہوتے اگر آپ ان کو استعمال کریں گے آپ ڈیزائن جلدی کر لیں گے بہتر کر لیں گے اور زیادہ سٹیبل آپ ڈیزائن کر پائیں گے تو ڈیزائن پیٹرنس آج کل کے حساب سے اٹ از ون آف دی موسٹ امپورٹینٹ تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ لرن سسٹم میں ڈیزائن کے بعد جو اگلا جو مرحلہ آتا ہے لائف سائیکل فیزز میں دیٹ از کوڈنگ کوڈنگ جو ہے ونس اگین ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم نے سسٹم کو اپنے پروگرام اس طریقے سے لکھنے ہیں جو مینٹنیبل ہو اور اس مینٹنیبل کوڈ کے لیے جو چند پراپرٹیز ہم نے جن کا ذکر کیا تھا وہ کون کون سی تھی کہ اٹ شڈ بی سمپل فلیکسیبل جنرل تو یہ اس میں کلیئر ہو کلیرٹی ہو سمپلسٹی ہو جنریلٹی ہو اور یہ فلیکسیبل ہو اگر یہ سمپل ہوگا یہ کلیئر ہوگا تو اس کو پڑھنا آسان ہوگا جب اس کو پڑھنا آسان ہوگا تو پڑھ کے سمجھنا آسان ہوگا اور اس میں چینج لے کے آنی آسان ہوگی اسی طریقے سے یہ جب اگر جنرل ہوگا اگر یہ فلیکسیبل ہوگا تو پھر اس میں چینج لے کے آنی آسان ہوگی اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کی مینٹننس کے وقت آپ کو کام آئے گی مینٹننس کا تعلق چینج سے کیوں ہے کیونکہ مینٹنینس کا مطلب ہی چینج ہے جب بھی آپ سسٹم کو مینٹین کریں گے اس کا مطلب ہے آپ سسٹم میں کوئی چیز چینج کر رہے ہیں کوئی آپ نے ڈیفیکٹ کو ریمو کیا ہے وہ اس کا مطلب ہے کوئی چینج آپ لے کے آ رہے ہیں کوڈ میں یا شاید ڈیزائن میں بھی ہو جب آپ کوئی نئی ریکوائرمنٹ لے کے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو سسٹم میں چینج کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے سو بیسیکلی چینج اور مینٹنینس ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے مینٹننس مینز چینج تو جب آپ کوڈ لکھیں تو مینٹننس کے ریفرنس کو سامنے رکھتے ہوئے لکھیں گے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایسا کوڈ لکھیں گے جس کو مینٹین کرنا آسان ہے ایسا کوڈ لکھیں گے جو سیمپل ہے جو کلیر ہے جو جنرل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آپ مینٹینس کی کاسٹ میں کمی کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوور اس سافٹ ویئر کی ٹوٹل کاسٹ میں جو پورے لائف سائیکل میں جو سافٹ ویئر میں کاسٹ جو آنی ہے اس میں آپ کمی کر رہے ہیں کوڈ کے حوالے سے جو اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ کوڈنگ اسٹائل کی ہم نے بات کی کلیئرٹی اور سمپلسٹی کے حوالے سے اور اسٹائل کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی طرح کے کوئی ٹرکس وغیرہ کم کریں آپ کنسسٹنٹ سٹائل سے کوڈ کریں ایک ہی طریقے سے کوڈ کریں پوری آرگنائزیشن کو آپ بتائیں کہ سب نے اس طریقے سے کوڈ کرنا ہے یہ ویریبلس کے نام ہوں گے اس طریقے سے آئیڈینٹیفائرس کے اپنے نام رکھنے ہیں تاکہ پڑھنے والے کو وہ چیز آسانی سے سمجھ آئے اسے ویریبل کا نام پڑھتے ہی پتہ لگ جائے کہ یہ کس ٹائپ کا ویریبل ہے اس سے کیا مقصد اچیو کرنا ہے اور ویریبل کے نام جو ہیں نہ صرف کہ کس طریقے سے رکھنے ہیں بلکہ وہ میننگ فل کیسے ہو سکتی ہیں all those different things جس style میں آ جاتی ہیں اس سے آپ کے پروگرام میں کلیئرٹی اور سمپلسٹی اس میں بڑھے گی اور اس کو مینٹین کرنا آسان ہوگا اس کے علاوہ ہم نے جو باتیں کی کوڈ کے حوالے سے کہ اس میں ٹرکس وغیرہ نہ ہوں اس میں کوئی ایسی چیزیں آپ استعمال نہ کریں جو انکومن ہو تاکہ پڑھنے والے کو آسانی سے بات سمجھ آ جائے سیلف ڈاکیومینٹڈ کوڈ ہو کہ ایسا کوڈ جس میں کامنٹس لکھنے کی ضرورت کم سے کم ہو ان کامنٹس سے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت کم سے کم ہو یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا کوڈ لکھ رہے ہیں جو سمپل ہے جو کلیئر ہے جو مینٹنیبل ہے کوڈنگ کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ ہے ٹیسٹنگ یا ویریفکیشن ویلیڈیشن کا ویریفیکیشن اینڈ ویلیڈیشن کیا چیز ہے ویریفکیشن اس چیز کا نام ہے کہ آپ جو آپ نے اسپیسیفکیشن جو آپ نے لکھی ہیں کیا آپ کا کوڈ انفکیشن پہ پورا اتر رہا ہے کیا آپ کا سافٹ ویئر ان اسپیسیفکیشن پہ پورا اتر رہا ہے اس فنکشنلٹی کو اچیو کر رہا ہے ویلیڈیشن اس چیز کا نام ہے کہ جو یوزر کی ایکسپیکٹیشنز ہیں کیا یہ سافٹ ویئر کو میٹ کر رہا ہے ویریفکیشن اور ویلیڈیشن جو ہیں یہ اس میں جو تھوڑا سا ڈفرینس ہے ویلیڈیشن جو تھی کہ آر وی بلڈنگ دی رائٹ پروڈکٹ جو جس چیز کی کسٹمر کو ضرورت ہے جس چیز کی اسے کو ضرورت ہے جو اس کی ایکسپیکٹیشن ہے آر وی ڈوئنگ دیٹ ویریفکیشن ر دی پروڈکٹ رائٹ کہ جو چیز آپ نے لکھی ہے کیا آپ اسی طریقے سے بنا رہے ہیں جو اس سے ایکسپیکٹیشن ہے یا جس طریقے سے اس نے بہیو کرنا ہے کیا یہ وہی چیز ہے کیا نہیں ہے جو ڈاکومنٹ کے بنایا گیا ہے اس میں جو دو امپورٹنٹ چیزیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ ڈائنامک ویریفیکیشن کی ٹیکنیکس اور اسٹیٹک ٹیکنیک تھی ڈائنیمک میں آپ ہم نے ٹیسٹنگ کا ذکر کیا تھا اور ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہم نے باکس اور وائٹ باکس ٹیسٹنگ کا ذکر کیا تھا یونٹ ٹیسٹنگ کا ذکر بلیک ٹیسٹنگ کیا ہے آپ پورے سسٹم کو ایز ون بلیک باکس آپ ٹریٹ کرتے ہیں اس کے مختلف فنکشنل یونٹس کو اور آپ انہیں ایز فنکشن ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی انپوٹس یہ ہیں اس کی یہ فنکشن جو ہے اس کو اس طریقے سے ٹرانسفارم کرے گا اور یہ ہماری آؤٹ یہ والی ملیں گی تو ان پٹ سے آؤٹ پٹ کی میپنگ کیا پراپر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی اسی طریقے سے ہو رہی ہے جس طریقے سے اس فنکشن کو کرنی چاہیے کہ نہیں دیٹ از بلیک باکس اور فنکشنل ٹیسٹنگ اسٹرکچرل ٹیسٹنگ کیا چیز ہے اسٹرکچر ٹیسٹنگ اس چیز کا نام ہے کہ آپ پروگرام کے اسٹرکچر کو اینالائز کرتے ہیں اور اس اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے مختلف اسپیکٹس کو آپ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سٹیٹمنٹ کوریج کا ہم نے ذکر کیا تھا اس میں ہم نے برانچ کوریج کا ذکر کیا تھا اور پاتھ کوریج کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ اٹ از امپوسبل ڈفرنٹ پیتس تو ہم نے وہاں پر سائکلومیٹک کمپلیکسٹی کے حوالے سے بھی ٹیسٹنگ میں ایکچولی اگر آپ ان دونوں ٹیکنیکس کو بلیک باکس ٹیسٹنگ اور وائٹ باکس ٹیسٹنگ دونوں کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ بہتر آپ کو ریزلٹ مل سکیں گے ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہم نے ایک اور جو بات کی تھی ہم نے یونٹ ٹیسٹنگ کی بات کی تھی جو یونٹ ٹیسٹنگ یا بلیک باکس یا اسٹرکچرل ٹیسٹنگ سے یہ کس طرح سے مختلف ہے کہ بلیک باکس ٹیسٹنگ جو ہے یہ ایکچولی وہ کرتے ہیں لوگ جو جنہوں نے پروگرام ڈیولپ نہیں کیا ہوتا ٹیسٹنگ کی یہ الگ ایک ٹیم ہوتی ہے جو سافٹ ویئر کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر رہے ہوتے ہیں جبکہ یونٹ ٹیسٹنگ یہ جن لوگوں نے سافٹ ویئر کو ڈیولپ کیا ہوتا ہے جو ڈیولپر ہوتے ہیں یہ وہی یونٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اور یونٹ ٹیسٹنگ کا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر وہ خود بہت ساری غلطیاں پکڑ لے گا اس وقت جب وہ کورٹ کو لکھ رہا ہے جو ڈیولپر جو ہے تو پھر آگے چل کے آسانی ہو جائے گی کیونکہ آپ کے ڈی بگنگ کے مراحل آسان ہو جائیں گے اور آپ کی ٹیسٹنگ اسموتھ ہو جائے گی آپ کو بار بار رکنا جو ایز اس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے جو سامنے نظر آتی ہیں آپ ان کو ہر یونٹ کو آئسولیشن میں آپ اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اسی حوالے سے پلے امپارٹینٹ سگنیفیکینٹ رول اور اس میں ہم نے ڈیزائن اینڈ کوڈ ریویو کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بات کی تھی کہ اگر ڈیزائن اینڈ کوڈ ریویو کو ٹیسٹنگ کے ساتھ شامل کر دیا جائے تو اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ آپ کو ہو جاتی بگ ریمویل کی جو خالی اگر آپ ٹیسٹنگ کریں تو یہ تقریباً 53 تھری تک کی بات پہنچتی ہے تو اس وجہ سے آپ کی کوالٹی آف سافٹ بہت بہتر ہو جاتی ہے بعد میں پرابلم آپ کو بہت کم آتے ہیں تو انسپیکشن آلسو از اے ویری امپارٹینٹ ویری سگنیفیکینٹ اس کے بعد جو آخر میں ہم نے جو بات کی تھی وہ تھی ڈی جب بھی آپ پروگرام کو مینٹین کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں کچھ آپ کو ڈیفیکٹس آئیں گے ان ڈیفیکٹس کو آپ کو ڈیبک کرنا ہوگا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور ان کو پھر آپ کو فکس کرنا ہوگا یہ ڈیبگنگ جو ہے یہ مینٹیننس کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے اور اس میں آپ کو سائنٹیفک اپروچ لینے کی ضرورت ہے آپ کو وہ ساری سمٹمس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی سمٹم جو ہے وہ کس طرح کے پرابلم کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ ڈی بگنگ یہ جس وقت کی جاتی ہے اس وقت ٹیم پہ بے انتہا پریشر ہوتا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ڈاؤن ہو گیا ہے اور کلائنٹ اب یہ چاہ رہا ہے کہ بڑی جلدی سے یہ سسٹم کو دوبارہ واپس کیا جائے دوبارہ یہ چل سکے تاکہ اس کا نقصان کم سے کم ہو تو جب آپ کے پاس یہ سمٹمس کو آپ کو سٹڈی کرنا آ جائے گا آپ کو سمجھ جائیں گے کون سے سمٹمس کس پرابلم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو آپ کی ڈی آسان ہوگی آپ کو سائنٹفک اپروچ لینے کی ضرورت ہے یوز آل دولس ایوری تھنگ انویسٹیگیٹو ورک ہے اپنے جو دماغ کو اوپن رکھ کے جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ یہ آسانی سے ڈیبگ سسٹم کو کر سکیں گے اس طریقے سے ہم یہ کنسٹرکشن کے سارے مراحل ہم طے کرتے ہیں فرام ریکوائرمنٹ سے لے کے مینٹینس تک اور مینٹیننس میں ہم ڈی بگنگ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کنسٹرکشن کے حوالے سے میں نے آپ کا آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا اب ایک بار پھر ختم کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ فریڈ برک صاحب کی نو سلور بلٹ کو ایک نظر پھر سے دیکھ لیں اور پھر میں یہ ساری بات کو دوبارہ کرنا چاہوں گا یہ نو فریڈ فرڈ صاحب کہہ رہے ہیں For these, we seek bullets of silver that can magically lay them to rest. The familiar software project has something of this character, at least as seen by the non-technical manager. Usually innocent and straightforward, but capable of becoming a monster of missed schedules, blown budgets and flawed projects. So we hear desperate cries for a silver bullet. Something to make software costs drop as rapidly as computers’ hardware costs too. Skepticism is not pessimism, however, although we see no startling breakthroughs and indeed, such to be inconsistent with the nature of software, many encouraging innovations are underway. A disciplined, consistent effort to develop, propagate and exploit them should indeed yield an order of magnitude improvement. There is no royal road, but there is a road. The first step towards the management of disease was replacement of demon theories and humor theories by the germ theory. The very first step, the beginning of the hope, in itself dashed all hopes of medical solutions. It told workers that progress would be made stepwise at great effort and that a persistent, unremitting care would have to be paid to a discipline of cleanliness. سو so no no پہ آپ کو ویئر تھوڑی چینج کریں گے تو اوور آپ کو بگ امپیکٹ مل جائے گا میں اس ساری چیز کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازت چاہوں گا سوفٹ ویئر کا جو اگلا کورس ہوگا ان شاء اللہ ہم اگر خدا